ہر ادھر ہر ہر اکبر ہر دوبر ہر ہر بڑے مر گیا تو جو میری جان اکبر ماں تجھے پائے گی کہاں اکبر مر گیا تو Uh -huh. Amen. <laughs> Oh, my God. تجھے کا تجھے پارکا چتر بے ماں نے ہاشم بہت کیا اسر مت بچے یا دے